تم فرماؤ اگر پچھلا گھر اللہ کے نزد کا خالص تمہارے لیے ہو نہ اوروں کے لیے تو بھلا موت کی آرزو تو کرو اگر سچے ہو